والسلام عليك يا نبی اللہ وعلی يا نور اللہ. نبی رحمت شفیع امت مالک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر دورد پاک پڑھ کر سجایا کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا چلیے ملکہ درود شریف پڑھتے ہیں حبیب رمضان المبارک کی ہے پانچویں شب اور ہم کر رہے ہیں سلسلہ مدنی مذاکرے کا استقبالیہ سلسلہ اس سے پہلے کچھ مدنی پھول آپ کو سجا سجا کر پیش کرتے ہیں کہ آنے والا مدنی مذاکرہ جو الحمد علم و حکمت سے مالا مال ہوتا ہے بہت ہی محتاط مستند بیانیاں امیر اہل سنت کے زمان مبارک سے ہمیں سننے کو ملتا ہے تو اس کے لیے ذہن و قلوب تیار ہو جائیں تو آپ رمضان مبارک کی برکتیں بھی سمیٹتے رہیے اور مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین کا نور بھی حاصل کرنے کے لیے خوب خوب اپنا آدمی جمع رکھیے تو چلیے ہم سلسلے کو حزب معمول آگے بڑھاتے ہیں بھائی کل کی بات جو ہے وہ کچھ تشنا رہ گئی تھی تو کل ہی کی بات سے ری انفورسمنٹ کر لیتے ہیں کل ہی کی بات سے ذہن کو کنیکٹ کر لیتے ہیں جوڑ لیتے ہیں میں بات کر رہا تھا کہ آپ میں سے اگر کسی نے پہاڑی علاقے کا وزٹ کیا ہو دیکھا ہو یا رہتے ہوں چاہے آفیشل وزٹ پہ گئے ہوں یا چلیں اپنی کسی اور میں کی غرض سے گئے ہوں یا کسی اور منظر میں آپ نے دیکھ لیا ہو تو پہاڑی علاقوں میں اگر آپ نے دیکھا ہے تو جہاں پہاڑ ملتے ہیں یا جو ڈھلانوں کے سنگم ہوتے ہیں وہاں پر عموماً ایک راستہ سا بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ راستہ برسات کے دنوں میں جو پہاڑی پہاڑوں پر پہاڑیوں پر برسات کا بارش کا پڑنے والا پانی ہے آ, اطراف سے جب وہ پھسل کر آتا ہے تو سنگم پر وہ جو راستہ بنا ہوا ہے وہ وہاں جمع ہو جاتا ہے اور پہاڑی پرنالا سا بن جاتا ہے اور بارش کی دنوں میں وہ بہتا ہے زور و شور سے اور عام دنوں میں عموماً اتنا جو ہے اس میں پانی نہیں ہوتا اکثر وہ خشک ہوتے ہیں اور کوئی ایسا ہو جو مرکزی ہو چھوٹے چھوٹے پرنالوں کو مل کر تھوڑا سا بڑا پرنا بن گیا ہو میں ایک بار سی سی دھار سی چلتی رہتی ہے اگر آپ نے دیکھا ہے علاقہ تو شاید آپ کو یاد ہوگا میں اس اتنی تفصیل و وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ جو میرا گاؤں ہے آہ بھائی وہ پہاڑی ہی ہے تو بہرحال اب جناب جب بارش ہوتی ہے نا تو بارش ہوتی ہے تو پانی تو جلسل ہو جاتا ہے ہر طرف پہاڑوں پر ادھر وہ پھسل پھسال کر جب وہ آتا ہے اس سنگم پر اور آپ یعنی بارش تھم بھی جائے اس کے بعد بھی وہ بہتا رہتا ہے اور آپ اس کے پاس کھڑے ہو جائیں اور جیسے میں نے کل عرض کیا تھا وہ اتلا ہوتا ہے شیلو ہوتا ہے یعنی اتنا کم گہرا ہوتا ہے کہ بعضوں تو ٹکنا بھی نہیں ڈوبتا لیکن آپ اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کا جو شور شرابہ سنیں گے نا تو گویا کہ یعنی ان سے بڑا پانی بہنے کا کوئی چودری نہیں ہے یعنی وہ اپنے آپ کو بڑے کنگ سمجھتے ہوں گے تو اس میں بہت شور شرابے سے شور شور چھوٹے اتنی زور سے بہتا ہے کہ وہ اگر صرف آواز سن کر کوئی اندازہ لگائے تو وہ کہے گا کہ پتہ نہیں کتنا پانی اس میں بہرا ہوگا بہت شور شرابے سے بہتا ہے لیکن پانی کی مقدار بہت کم گہرائی کم تیزی بہت زیادہ ہوتی ہے جی ہاں تیزی بہت ہوتی ہے گہرائی نہیں ہوتی شور بہت ہوتا ہے ٹھہراؤ نہیں, نہیں ہوتا اب یہ جو کرنا ہے یہ جاتا ہے برساتی جو پہاڑی نالے ہوتے ہیں ان میں جا کے گر جاتا ہے اس میں پانی پچھلے سے زیادہ ہوتا ہے یہ جو چھوٹا پہاڑی نالہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا اس میں پانی یہ گہرا بھی زیادہ ہوتا ہے پانی کی مقدار بھی زیادہ ہے یہاں بہاؤ کم ہو جاتا ہے اسپیڈ کم ہوتی ہے اس کی پانی کی مقدار زیادہ گہرائی بھی زیادہ شور بھی کم ہو جاتا ہے اس کو سننے سے اتنا شور نہیں سنائی دیتا جتنا اس کو سننے پہلی والی مثال میں تھا اور آگے چلیے ندی دیکھ لیجئے ندیاں اکثر دیکھی ہوں گی میدانی علاقوں میں بھی ہوتی ہیں تو ندیوں کا بہاؤ بھی یہ پہاڑی پرنالوں سے کم جو نالے ہوتے ہیں پہاڑی نالے ان سے کم ہوتا ہے اور پانی کی مقدار ان سے زیادہ ہوتی ہے اور شور شرابہ ندی میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا اور جو اس کا جو یعنی اس میں جوار بھاٹا بھی نہیں ہوتا یعنی اس طرح کا جو موجیں ہوتی ہیں جو یعنی نہریں ہوتی ہیں لیکن جب آپ دریا کی طرف جائیں گے تو دریا تو پھر دریا ہے اس کی پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی گہرائی بھی پچھلے ہی مثالوں کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا شور آپ سننے کی کوشش کریں گے تو کتنا سنائی دیتا ہے بزرگوں نے سمندر کی مثال بھی دی ہے کہ دو تہائی زمین کا حصہ سمندر پر مشتمل ہے اتنا بڑا ہے سمندر تو ہم نے اپنی سمجھ کے لیے تقسیم کے لیے سات سمندروں میں تقسیم کر لیا سارے زمین کے پانی کو جو سمندر کی شکل میں ہے اس کو ہم لوگوں نے سات سمندروں میں تقسیم انسانوں نے کیا ہوا ہے پہچان کی غرض سے لیکن ہے تو وہ ملا ہوا ہے کہ سمندر ہے یعنی اگر زمین کے تین رقبے کے ایریے کے تین ٹکڑے کیے جائیں تو دو پر سمندر ہے اتنا بڑا سمندر ہے اور اس کو شو... کنارے پر تو خیر لہریں آتی جاتی ہیں اور تھوڑا بہت شور ہوتا ہے لیکن اگر آپ سمندر میں جائیں بیچ سمندر میں تو اس پانی کی مقدار کو ذرا تصور میں لائیے دو تہائی حصہ زمین کا پانی کتنی مقدار ہوگی اور اب اس کا شور اور جو سمندر کا جو ٹھہراؤ ہے اور جو گہرائی ہے اس کا اندازہ لگائی یہ مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے کہ جو زیادہ ظرف کے مالک ہوتے ہیں زیادہ گہرے ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے علم کے اعتبار سے تو ان کے دعوے نہیں ہوتے ہیں ان کے شور شرابے نہیں ہوتے ان میں آج اور ان کے ساری ہوتی ہے یہ بیجا تفاخر اور یعنی دوسروں پر بڑائی جتلانے کے مرض میں وہ ابتلانی ہوتے ہیں لیکن جو جس کو سمجھ لیجیے یعنی جس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہوتا یا جو عام طور پر یہ دیکھا ہے نا کہ ان علماء جو ہم دیکھتے ہیں با عمل علماء ہوتے ہیں یہ خاموش طبیعت ہوتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی ہے تو جب یہ بات کرتے ہیں تو علم کی دریا بہا دیتے ہیں لیکن خام خواہ علم کا روپ جھاڑنے کا مرض جو ہمارا مشاہدہ ہم نے اتنا نہیں دیکھا لیکن جو جتنا کمزور ہوتا ہے ان کا کسی عوامی مجلس میں آپ چلے جائیے جس نے اخبار کے دو آرٹیکل پڑھے ہوں گے یا کسی اس پر جو ہے نا بچپن میں کوئی کتاب میں دو چھوٹا موٹا مضمون پڑھ لیا ہوگا وہ محتاط تھا یا غیر محتاط کتنا مستند تھا یہ تو دور دور تک ذہن کی گوشے میں ہی نہیں ہے لیکن اگزام ہے کہ مجھے بڑی نالج ہے مجھے بڑی نالج ہے اور باتوں باتوں میں اظہار بھی ہوتا ہے وہ مجھے اتنا پتا ہے میں نے بھی پڑھا ہوا ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ کی داڑھی ہے تو یوں پھر اس طرح کی وہ اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے عام طور پر یہ ان کی مثل ہوتے ہیں جو پہاڑی برساتی نالہ ہوتا ہے نا علم میں گہرائی نہیں ہوتی معلومات میں گہرائی لیکن شور بہت ہوتا ہے بہت شور ہوتا ہے یہ شور شور چر چڑ چڑ چر چڑ چ اور یہ کہہ دیں یہ دعوے وہ دعوے اور تیزی بھی بہت ہوتی ہے بات کریں گے تو بس گویا کہ آپ نے اپنی, اپنی سپیڈ سے متاثر کر دیں گے آپ کو. تو شاید ان کا ذہن بھی یہی ہوتا ہے کہ سپیڈ سے متاثر ہوتے ہیں لو. تو ہمیں احکاش وہ بزرگان دین کی شخصیت کا ٹھہراؤ اور وہ تحمل مزاجی اور وہ رچاؤ علم کا وہ رچاؤ جو طبیعت میں رچ بس چاہتا ہے اور اس کی ایک آج سمندر کی مقدار ہمارے سینے میں موجزن ہو جائے اور طبیعت میں ہماری سمندر ہی کی طرح ٹھہراؤ آ جائے اور دیکھیں نا سمندر کی مثال بھی کہ ہر طرح کا کیا نالا ہو یا دریا ہو ہر ایک کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے لیکن جو ہے وہ ڈان ڈپٹ اور میری شور شرابے سے وہ گریز کرتا ہے اور سب کو نبھا کر چلتا ہے اللہ حمیدی السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنا نیچے کی اتر آتے رہے میرے سردار جی احمد ہے نگران جی احمد ہے ماشاء اللہ ہمیں ہمارے کتنے پیارے گھر تعظیم تقریم کا حکم ہے بیٹھے رہے اس میں بھی مجھے تو کوئی خیریت سے اللہ, اللہ تعالیٰ کی کروڑ احمد کروڑ احمد پانچویں شب ہو گئی ماہ رحمد للہ الحمد للہ شب ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمیں برکت نصیب پہرے دیکھیے دیکھتے, دیکھتے جی ہاں آخری اشرے کا پیرے اشرے کا آدھا آدھا آدھا رخصت ہو رہا کیا یار؟ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے چلیں جی آپ آپ کی بات سے یاد آئی بات اصلاف کرام کا تھا طرز عمل اس طرح سے کہ چھ مہینے رمضان مبارک پانی کی دعا کرتے تھے اور چھ مہینے رمضان مبارک کی میں جو اعمال تھے ان کی قبولیت ہی دعا کرتے تھے پورا سال رمضان شریف کی طرف توجہ رہتی تھی ہمیں اس فرماتے ہیں نا کہ یہ نیک لوگ جو ہیں نا تو گاروں میں یا مزاروں میں اللہ پاپا کی یادیں تمہارے کا دیکھی ہے رمضان آنے سے پہلے ان کی طبیعت بھی ہونے لگتا ہے جیسے کہ اولاد چلی جاتی ہے تو ماں باپ کو بولو को بولاد کو بھول گیا ہے جس سے محبت ہو اگر وہ کہیں چلا بھی جائے اور اس کے آنے کی آپ کو تو پتا اسے آنا ہی آنا ہے صحیح ہے تو ماں باپ کو جس طرح اولاد سے محبت ہوتی ہے یا بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے بعدوں کہ جانے پر خوشی شور شور بھی ہوتا ہوگا نہیں ملے جلے تو جیسا سلوک ہوگا ویسا ویسی طبیعت بیوی کا سلوک اچھا ہوگا تو شور کو محبت ہوگی شور کا سلوک اچھا ہوگا تو بیوی کو محبت ہوگی ون آف اے کمپرومائز پر زندگی ویسے چل رہی ہوتی ہے تو اب اسی طرح اگر جیسے کہ چلا جائے اس سے محبت ہے تو آپ کی یاد تو آئے گی نا امید ہوتی ہے اور ایک امید ہوگی کہ میں پھر ملوں گا حالانکہ اس کو پتا ہے کہ موت لیکن ملنے کے پھر آنے پر خوشی اللہ دوبارہ حمد. وہ آ کر کہے کہ اب میں جا رہا ہوں دوبارہ اس کے جانے کا غم یہ تو ایک بڑی پر لطف پر ذوق اور قابل تقلید کیفیت ہے جی ہاں جی ہاں اللہ خیر اللہ خیر فرمائے آمین آمین موضوع جو میرا تھا وہ اس کا لبے لباب یہ تھا مرکزی خیال کہ جن یعنی جو شخصیتیں اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں تو ان میں جو ہے نا گویا وہ بچتی زیادہ ہے خالی برتن زیادہ بچتا ہے اور وہ جو علم سے حکمت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں روحانیت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں ان کی شخصیت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے دعوی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بڑھائی کا اظہار نہیں ہوتا اور عام طور پر ہم یعنی عوامی جو اس میں دیکھتے ہیں تو کسی بھی موقع پر اگر عوامی مجلس میں دینی گفتگو ہو جائے تو اس وقت آپ پھر دعوے دیکھیے اور اس وقت جرت دیکھیے جس طرح سے یعنی اظہار ہوتا ہے نہ جانے کیا کیا بول دیتے ہیں اور پھر اگر کوئی زی علم بھی ہو تو اس پر بھی جو ہے نا اس کو چپ کرا دیں گے کہ تمہیں کتنا معلوم ہے اور اگزام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو دو چار جو صفحات پڑھ لیے ہیں دو چار تو اس کی وجہ سے گویا کہ ہم اسد علماء کے پاس ان کی اس کم اکڑی کا اس جارحانہ انداز کا اور اس بے تکانہ گفتگو کا جواب ہوتا ہے لیکن یہ علماء کا ظرف ہوتا ہے کہ یہ چپ ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ کیونکہ وہ ہے نا کہ جب جاہل تم سے کوئی الجھے تو پھر اس جاہل سے الجھا نہیں جاتا اس میں بعضوں کا غصہ ہوتا کہ جاہل ہو یا بچہ ہو ان دونوں سے اپنی عزت بچانی ہوتی ہے صحیح کہہ رہے ہیں اصل میں یہ میرا جو توجہ اس طرح گئی پچھلے دنوں دعوت اسلامی کے مدنی محل سے ہٹ کر کئی ایک یعنی دنیاوی جو ہے نا وہ لوگ جمع تھے اور وہاں ایک عالم صاحب بھی وہ موجود تھے تو اب وہ یعنی وہاں جو میں نے دیکھا نا دوسرے لوگوں کا جو انداز اور آ... میں نے پھر وہاں عرض بھی کیا میں نے کہا دیکھیں یہ عالم ہیں اور ان کا آپ انداز دیکھیے اور ان کا آپ جو ہے نا وہ, وہ دیکھیے اور آپ لوگوں کو پھر میں نے ایک کو پوچھا بھی کہ میں نے بتایا آپ جما آپ کو پتا ہے نماز میں کتنے واجبات ہیں تو شاید کو وقاج کو بھی پتہ نہیں کہ آپ اتنی تو اب ہمیں بیسک نالج ہے نہیں اور ہم بحث ایسے کریں اور بحث بھی جب کہ جو ہے نا ایک وی ایم شخص بھی موجود ہو تو یہ اس سے بھی پھر میرا یعنی ذہن بنا تھا کہ کسی نہ کسی موقع پر اس حوالے سے بھی یعنی تربیت کی ہمیں ضرورت ہے اور اس پر بات کرنی چاہیے جی یہ بات بڑی لوجیکل ہے کہ ہمیں اگر ڈیفینیٹلی کنسٹرکشن کی بات کرنی ہے تو ہم اس کی فیلڈ والے سے بات کریں گے بالکل اگر کوئی وکالت کی بات کرنی ہے کوئی جوڈیشری لیول کی بات کرنی ہے تو ہم ڈیفینے کی فیلڈ کے لوگوں سے بات کریں گے ठीक وہی ہمارے پروفیشنل کہلاتے ہیں جی, جی ہر شخص کسی بھی فیلڈ کے ماہر سے رائے لیتا ہے اور اس کی رائے کو امپورٹنس دیتا ہے لیکن علمی حوالے سے یہ ہمارے ساتھ ہو چلا ہے کہ مطلب کہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اب بولے کہ میں بھی مسلمان ہوں میں بات تو کر سکتا ہوں تو اب میں اس کو پوچھوں گا تم گھر میں رہتے ہو مٹی کا گھر ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو تم راشن پہ بھی بات کرو تم بلڈنگ پہ بھی بات کرو تم سیار سے بات, بات, بات, بات کرو, کرو تم مکان थे. پر بھی بات کرو تو نہیں بات کر سکے گا تو ہر ایک فیلڈ کا کوئی ماہر ہوتا ہے اپنے وجود کا اپنے وجود رکھ کر اپنے وجود کے بارے میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اگر بیمار آپ خود ہوئے ہیں آپ اپنا علاج خود تو کر نہیں سک رہے اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اسی طرح دینی معاملے میں جو ہمیں راہنمائی اور معلومات لینی چاہیے وہ علماء اور مفتیان کرام سے اس پر کافی دنوں سے زور دیا جا رہا ہے اور مختلف علما بھی اس پر زور دے رہے ہیں جو مجھے جو ایک سنبون ہوتی ہے لیکن اب یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اب مطلب کہ وہ ہر کوئی اپنے ہاتھ میں ایک قلم لے کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ قلم وہ اس کی جو مہارت جہاں ہے وہ اس پر نہیں اور جو ماحول چل رہا ہے نا جی جی کہ آج کل لوگ مذہب کو دیکھنا سننا چاہتے ہی ہیں مذہب اور, اور دین کے معاملے میں وہ میدان میں آ گیا تو ہر ایک کو اپنی قابلیت اور اہلیت پر غور کرنا چاہیے اور میری یہی مدنی نتیجہ ہے کہ دین اور اسلام اور قرآن و حدیث کے معاملے میں آدمی لب کشائی سے بچے اپنی بعدوں کے بعد لب وہ قادری کلام ہوتے ہیں لفظ لفظوں کا ذخیرہ ہوتا ہے اور چھانے والے لوگ ہیں جی جی ان کے وہ چھانے والے ہیں ان کو ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا تو یوں وہ چھا جاتے ہیں اور اپنی چرب زبانی کے باعث یہ اہل عین طبقے کو بھی دبا دیتے ہیں تو اللہ توفیق عطا کرے آمین بات تو درست ہے کہ خالی ڈبہ بچہ زیادہ ہے اتنا حالانکہ زور سے آواز دی نہیں تو ڈبہ خالی کہنا پڑے گا بھرے ہوئے ڈبے سے آواز نکلتی بھی نہیں ہے بھرے ہوئے ڈبے سے مال نکلتا ہے اس سے مال نکلتا ہے وہ خالی ہے اور جو ایسا نہیں کرے تو اس کا وہ مال گا ماشاء اللہ اللہ خیر کرے کلام بھی سنتے محمود بھائی, بھائی, بھائی آج سوچ کر آئے گا یہ بولے گا محمود بھائی کی جو طبیعت تھی نہیں محمود طبیعت کو کیا رہا ہے طبیعت مائنڈ ہوتی ہے نا کبھی کبھی کلام پڑھنے کی اصل میں یہ نہ یہ ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہوں گے یہ بولو میں تیاری کر کے تو جاؤں گا ٹھیک ہے اب یہ بولے گا یہ پڑھنا ہے تو وہ پڑھنا پڑے گا تو بھی تیاری کر کے کیوں جائیں جو یہ بولے گا وہ پڑھ لیں گے ویسے نارملی تیاری ذہن ہوتا ہے نا یار آج یہ کلام پڑھنا چاہیے ہوتا ہے نا یہ آج یہ کرا ہوں آدمی کا بھی اپنا ذوق ہوتا ہے اور ناتخوان اگر اپنے ذوق پر بات کرے تو باتیں کچھ اور ہوتی ہے کو آج موڈ ہے ایسا ہی دل کا کون سا آج اشک میرے نات سنا ہے تو اجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو اجب کیا کتنا اچھا ہوتا نا محمود بھائی کہ ناتخوا جس طرح ایک سننے والا جب سن رہا ہوتا ہے تو کلام کے معائنہ میں بعض اوقات یہ چلا جاتا ہے ہے نا اور جب ملا کلام اور لفظوں کے معائنا میں جب یہ چلا جاتا ہے تو اس وقت واقعی اس کی ایک اپنی قلبی اور ذہنی کیفیت تبدیل ہوتی ہے تو یقین ناطخوان ہر ایک, ایک سے ایک ناطخوان ہے اپنے اپنا ایک مزاج ہوتا ہے تو اسی طرح جب ناد خان جو کچھ پڑھ رہا ہے تو یا تو یہ اس کی توجہ کا مرکز یا تو سننے والے ہیں اس کی توجہ کا مرکز یا تو اس کا ساؤنڈ سسٹم ہوگا کہ میری آواز سے نکل رہی نہیں نکل رہی یا میرا آج گلا ساتھ دے رہا یا نہیں دے رہا یا پھر اس کی توجہ کا مرکز وہی اس کی کیفیت اور وہی اس کا معاملہ ہوگا کہ یار یہ جو کلام ہے نا بس میں اس میں گم ہو گا تو اگر ایک ناد خان اپنے پڑھے گئے جو بھی کلام پڑھ رہے ہیں اس کلام کی ہی کیفیت میں اگر گم ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پڑھنے کا بھی لطف ہو اور اس کے معاملے کا بھی لطف بڑھ جاتا ہے آپ کیا کہتے ہیں میں ناط تو ہوں نہیں دیکھا حاجی صاحب؟, صاحب کون صاحب آج... <laughs> تو وہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر ہم دل سے ایک چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کا اثر سامنے بھی نظر آتا ہے سننے والوں میں بھی اور کبھی ہوتا ہے کہ بس کلام پڑھنا ہے میں طبیعت نہیں چاہ رہی نا وہ بولنے کلام سنا رہے پڑھ دے اور اپنی طبیعت نہیں بن رہی تو اکثر ہوتا ہے کہ سننے والوں کی بھی اتنی طبیعت نہیں بنتی بن بھی جاتی ہے ان کے ذوق سے حساب سے ان کا ذوق ہوتا ہے اکثر دیکھا یہ ہے کہ اپنا جب ذوق ہو نا اپنا دل چاہ رہا اور دل سے پڑھ رہا تو نظر آتا ہے دوسرے کی بھی اثر اس کا ناخوانوں میں کرنا کیا چاہیے ایسی کا نظر ذوق سے پڑے گم ہو گم ہو کر پڑے, پڑے نا ہے چلا جائے کہیں نہلے پھر گم ہو جائیں اللہ کے گم ہونا نصیب ہو جائے چلتے ہیں سلو اللہ حبی صلی اللہ ناطفی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ جب میں نے ایک شیر پڑھ رہا تھا جس کے کلام ہم کہہ رہے ہیں بکاری خیر حیران उसपे उस हो रहा था की आज पांचवी शब्द लग गयी ऐसे रमजान चला जाएगा फिर वही सोना पनसा जहन में इशेरा पढ़ रहा था तो मैं एक कलाम में नहीं पढ़ूंगा दिल चाह रहा था पढ़ने का اب سنیا تو اب تو وہ پڑھ رہے آج, آج میرے نام <تصفح> سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, کی میں تعریف کروں اور آنسو کے ذریعے تعریف کروں روشک میرے اشکوں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے نا اللہ بچہ اللہ رو کر بھی وہ چیزیں کروا لیتا ہے جو شاید یہ بول کر نہ کروا سکے یہ روتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم تو اپنی امت کے لیے ایسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے عزی سن علیہ تم تمہارا مشقت پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے ہری سن علی علی کم ہری تمہاری بے ہرس چاہنے والے منین رعوف ال رحیم اور مومن و کمال مہربان مہربان تو یہ اش بھی ایک زبان ہوتی ہے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے اشک کی زبان میں کیوں نہ سمجھیں جو چریند و پریند کی زبان سمجھ جاتے ہیں تو شجر و حجر کی کیفیت کو پہچان لیتے ہیں وہ اگر عاشق روئے تو اس کی صدا اس کی آہ اس کی آنسوؤں کی زبان میرے آقا ناصر صرف پہچانے بلکہ کیسی عطا ہو جائیں کہ اتاؤں کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے نا ہائے میرے آئے مخبر کہاں قسم خدا کی ہے یہ جی حقیقت جینے do <laughs> it عاجزی کے طور پر لکھا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ تمنا تو, تو کون سا ایسا عاشق رسول ہوگا کون سا ایسا امتی ہوگا جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ یہ آنکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کر لیں دیدار کر لیں دار کرنے کی تمنا تو ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آنکھیں اس قابل ہیں بھی نہیں یہ ہماری آنکھیں تو اتنی گناہ کر کر کر کر کر کر, کر, کر کے گندی ہوئی ہوئی ہیں میلی ہوئی ہوئی ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ تمنا بھی لگتا ہے کبھی ضرورت تو نہیں ہے لیکن دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا وہ آئیں خواب میں اور ایسے آئیں کہ ہم سے راضی ہو آمین ہم سے خوش ہو مسکراہٹ عطا فرما دے خوشخبری عطا فرما دے آمین ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو کیونکہ یہ خواب میں آنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ جس پر چاہیں گے کرم فرمائیں گے جس کے چاہیں گے خواب میں آئیں گے کسی کے خواب میں آ کر فرماتے ہیں کہ اپنا منہ قریب کرو میں اس کو بوسا دینا آ چاہتا کسی کے خواب میں آتے ہیں تو ان کے بدن کا جو درد ہے جو ان کو فالج تھا وہ درست کر دیتے ہیں کبھی خواب میں آ کر کیا کر دیتے ہیں خواب میں آ کر کیا کر دیتے ہیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مسترف ہی نہیں ہے سرکار ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار سرکار تمہارا رخبا نظر آئے یا رب تیرے محبوب کا جلوا نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے کاش ایک کاش ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ کا نظر آئے میرے سانے کریں کتنے دن ہو گئے میں اللہ کی یاد میں رویا نہیں ہوں اللہ, اللہ کتنے دن ہو گئے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کی یاد میں رویا نہیں ہوں کتنے دن ہو گئے میں مدینے کی یاد میں رویا نہیں ہوں <متدن> یہ ایسے ہی بات آپ غرض کر رہا ہوں اس کو غور کریں ظاہر یہ کیفیت کی بات عشق کی بات ہے محبت کی بات ہے کہ اللہ کی یاد میں اس کی محبت میں عشق الہی میں اس کے خوف میں گناہوں کو یاد کر کے رونا پھر کبھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں رونا اور کبھی مدینہ کی یاد میں رونا اس طرح یہ رونا نصیب والوں کام ہے جسے چاہے جیسے نوازتے یہ مزاج عشق کے رسول ہے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں عزم وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے کا صحابہ کرام کے واقعات ہیں یہ سمجھیے کہ ایک صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت کے ایک بہت ہی عمدہ اور پیارے پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ کریں اس سے آپ دیکھیے گا کہ کس قدر دنیا کے غم دنیا کے دکھ اور دنیا کا رونا بند ہو جاتا ہے اور پھر جو رونا ملے گا نا وہ رونا سکون دے گا ہم جو روتے ہیں نا وہ رونا ہمارا غم بڑھاتا ہے ہماری پریشانی بڑھاتا ہے اور کون کس کو پڑی ہم پر رحم کرے اور ہم پر ترس کھائے جو, جو واقع رحم فرمانے والے ہیں جو رحم فرمانے والی ذات ہے ارحم الراحمین اور اس کے کرم سے اس کے پیارے حبیب بالمؤمنین مسمینین روف تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان کے حضور عرض کرے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہے بے بےکسوں کا سہارا ہمارا نبی تو تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کس سے کہوں پیارے شفیع, شفیع آفیہ ام تم ہو وکیل مجرمہ مجرم تم ہو مجرم اللہ کرے کہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں عشق الہی عشق رسول اور عشق مدینہ نصیب ہو جائے سلبیب اللہ چلتے ہیں ہمارے دوسرے کی طرف اللہ جی کیا فرما رہے ہیں مدینہ کچھ کہہ رہے ہیں آپ کی آواز آنی رہی ہے مجھے اللہ وسلم خبر بھی ہے ویڈیو بھی ہے اور ویڈیو جو ہے وہ یوں انٹرسٹنگ ہے کہ وہ معاشرے کے اس طبقے سے متعلق ہے کہ مطلب ظاہری طور پہ جس سے ایسی توقع ہونی نہیں چاہیے اچھا ہاں ایشو جس سے ریلیٹڈ ہے نا کیونکہ وہ ایشو ظاہری طور پر مطلب جسے کہتے ہیں کہ صاحب حیثیت پوزیشن والے اور مال و اسباب والے یا پڑھے لکھے جو ہے لوگوں سے اس لحاظ سے جو ہے نا وہ ایک نہ ایک مخصوص کنیکشن ہے تو جب صاحب حیثیت ہو کوئی تو اس کا اس سے تو ایک یوں توقوبی بڑھ جاتی ہے کہ چلو اس کو اگر جو ہے نا ادب و اداب سیکھنے کا موقع تو اس کے پاس یوں ہوگا کہ مسائل و ذرائع تو ہیں نا اس کے پاس اور پھر یہ عمل نہ کرے تو میرا خیال ہے کہ اس پر بھی نصیحت کے مدنی فون تو ہونے چاہیے تو کیا چاہتے ہیں کہ دکھایا جائے ہونا تو چاہیے چلیں چلیں دیکھتے ہی ہی ہی کیا ہے آج کا ویڈیو کار والے روڈ پر گاڑی پارک کر جاتے ہیں جس کے بعد چھٹ ٹریفک ٹھیک جام ہو جاتی ہے عوام الگ پریشان ہوتی ہے جہاں نو پارکنگ کا بورڈ لگا ہوتا ہے وہاں بھی لوگ گاڑی کڑی کر جاتے ہیں اب یہ دیکھے روڈ کے درمیان گاڑی کڑی کر کے چلے گا ہے. کیا بنے گا ہم لوگوں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اب کیا کہیں گے کریٹیوٹی ہے ہے نا وہ تو بیچ میں اس نے فٹ پاتھ کے بیچ میں گاڑی چلا دی ہو ٹھیک ہے وہ نہیں مل رہی ہوگی نہ پارکنگ فیس دینی پڑے گی اور نہ جو ہے نا اتنی زیادہ ڈھونڈنے کی جگہ ڈھونڈنے کی جھنجٹ ہے وہ ہمیں نظر آئی ہم ٹھیک ہے کھڑی کر دیجیے ہمارا تو مسئلہ حل ہو گیا باقی اب جائیں اب سارے چولے میں جاتے ہیں چولے میں جائیں اللہ اچھا مسئلہ یہی ہے کہ شروع سے تربیت کی میں تو کمی کہوں گا اس کو جیسے کہ ہم کچرا پھینکنے کا ہم نے دیکھا اسی طرح کنڈے لگانے کا جو ہم نے دیکھا یہ ماشاء اللہ برنالہ کشمیر مشمودی کابینہ بھائی ماشاء اللہ مدری مذاکرے میں ہمارے ساتھ ہیں سبحان سان گلشدین ویلکم اب جی آیا نو وہ پنجابی ہوگی تو پنجاب سے لگا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ماشاء اللہ خیر وہاں بھی ہوتا ہوگا یہ تو کہاں نہیں ہے اتنا ایشوز پارکنگ کے بیرو ملک نہیں ہے اصل میں میں نے آج کی نا تربیت پر پرابلم ہے اب مثال کے طور پر آج آپ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پارکنگ اس طرح کے ایشو نہیں ہے وہ کیا مثال دے رہا ہوں کہ والد صاحب گاڑی چلا رہے ہیں بیٹا ساتھ بیٹھا ہوا چھوٹا ٹھیک ہے اب بیٹا دیکھ رہا ہے کہ والد صاحب پارکنگ ڈھونڈ رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا کہے گا ابو یہاں روکو میں اتر کر آتا ہوں نہیں بیٹا یہاں پارکنگ نہیں ہے اب وہ اب دو منٹ روکے گاڑی میں ابھی لے کر بیٹا میں یہ گاڑی روکوں گا پیچھے سے لوگ آئیں گے ان کو پرابلم ہوں گی میں تھوڑا سائیڈ میں رکھ کے گاڑی کھڑی کر رہا ہوں تو بیٹا کہے گا کہ جی ٹھیک ہے اب یہ بیٹے کی تربیت ہو رہی ہے املی تربیت نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اب یہاں چکے سانی یہاں تو یہ کہ والد صاحب کو اترنا ہے نا تو والد صاحب گاڑی سے اتریں گے روکو نہیں اور کہیں گے کہ بیٹا تم ادھر بیٹھو گاڑی کے شیشے چڑھا دو لوگ کر لو تو پیچھے سے بون بجائے نا تو پیچھے مور کر یہ دیکھنا رہا میں ابھی آتا ہوں اب وہ شروع سے جب بچے کی تربیت یہ ہے کہ یار کسی کی اصل میں یہاں ہے کسی کی تکلیف کا احساس ہونا ایکزیکٹلیگز exactly, آپ exactly گھر کے باہر اگر کوڑا بھی جلائیں گے نا تو اس کے دھویں سے کسی پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہوگی हु, हु. اسی طرح آپ کہیں پارکنگ اسی جگہ کھڑی کر دیں گے ہم نے دیکھا کبھی آتے جاتے کبھی مجھے موقع ملتا ہے کہ نکلنے کا بعض اوقات تو بازار ہے اور بازار میں ایک تو ٹھیلے والوں کا رش صحیح ہے یہ بھی بھتے دیتے ہوں گے تو کوئی تعجب نہیں مجھے تو گھمانے کے بھتوں پر چلتے ہوں گے کئی ٹھیکے اور ٹریفک جام ایک تو ویسے روڈ اتنے چورے نہیں ہیں فٹ اتنی باہر نکلی دکانداروں نے فٹ پاتوں پر اپنا سامان رکھا فٹ پاتھوں کے بعد پھر ٹھیلے والوں نے جما لیا اب وہ روڈ جو اتنا تھا وہ اتنا ہو گیا پیدل چلنے والوں کے لیے گنجائش فٹ پاتھ پر ختم ہو گئی وہ بھی وہیں آ گیا ٹھیک ہے اب اور ٹھیلے باہر آ گئے صحیح اب ٹھیلے باہر آئے تو پبلک جو چلنے والی تھی وہ باہر آئی اچھا رکشے والے نے جس کو اتارا وہی وہیں کھڑا ہو گیا تو اب یہ فٹ پاتھ اتنی اس کے بعد ٹھیک اتنا اور ٹھیلے کے بعد رکشے والا جو کھڑا ہوا ہے وہ اتنا رکشے والا بھی یہ کہ پیچھے گئے اب رکشے والے کو اشارہ کرے آگے بڑھ تو اب یہ رکشے والے کا اپنا انداز ہوتا ہے نا یہ اترے گا یہ پہلے مر کر دیکھے گا ارے بھائی مہربانی کر تو یہ رکشے والا تھوڑا نہیں وہ اترے گا پہلے اترے گا پھر دوبارہ ادھر ادھر دیکھے گا یعنی یہ امید پر ہے اتنی دیر میں کسٹمر مل جائے نا تو لے کر نکل جاؤ یہ بول رہا ہے میں آگے بولوں گا تو یہ کسٹمر کے انتظار میں یا پھر کسٹمر کو بول رہے گا کہ یہ گاڑی رہنا میں یہیں آ رہا ہوں اوکے تو یہ چیزیں پھر وہ تھوڑا سا دھکا مارے گا اچھا دھکا مارے گا نا دکا مار کے پھر آگے کرے گا پھر بھائی مہربانی نہ نکلے یار نہ دو کرو اور آگے بڑھا کر رقصے والے نے نہ خود سکون میں آنا ہے نہ ان کو سکون مانے دینا ہے لوڈنگ گاڑیاں آپ نے جو کہا کہ یہ بڑے لوگ یا گاڑی والے کھا دی یہ نہیں ہے یہ لوڈنگ کار لوڈنگ والوں کا بھی یہی پرابلم ہے یہ پوری اتنی بڑی گاڑیاں لے کر جو لوڈنگ گاڑیاں ہوتی ہیں بڑی چھوٹی یہ لے کر کھڑے ہو جائیں گے پھر وہ پارکنگ ایسی وہ کریں گے کہ دکان کی طرف اس کا جو لوڈنگ کرنے کا جو ہے ڈالا جو پیچھے کا ڈالا وہ دکان کی طرف ہو جائے گا اور اس کا جو وہ انجن اور جو ڈرائیونگ سیٹ کا جو ماتھا ہے وہ سڑک پر ہوگا اس نے گاڑی حوالے کی دکاندار کے تو لوڈ کر میں چلا یہ چا بھی لے کر گیا نا اب یہ کہاں گیا روٹی کھانے گیا چائے پینے گیا اسے کوئی مطلب نہیں ہے اب آپ لاکھ فورن مارو دکاندار کا دکان وہ نہ بولے گا کیا کرو یہ ساری کئی انڈرسٹینڈنگ کے کام ہو رہے ہوتے تو یہ کیا ازیت ہے سڑک جام ایک آدمی کی وجہ سے سارا سڑک ابو انکل کے بارے میں بھی تو بات کیجیے انکل صاحب ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے وہ دکان سے وہی بھاؤتاؤ بھی کر رہے ہوں گے وہی چیز بھی پسند کر رہے ہوں گے چوائس بھی وہی کر رہے ہوں گے کاریں بیٹھے ہوں گے سہمت نہیں کریں گے کہ وہ دروازہ کھولے کسی مناسب جگہ گاڑی لگائے اور جو ہے نا انہوں نے جو چیز سلیکٹ کرنی ہے یا دیکھنی ہے اس کو بس کا حصہ بھی ہوگا کہ ایک جیسے کہ یہ اپنے غلام رسول بھائی جی مثال پر یہ گاڑی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ گاڑی ہے یہ دکان پر جا کر یوں یہ شریف آدمی ہے صحیح یہ گاڑی لایا اور یو پارکنگ میں جا کر اسے کھڑی کر دیں گے ٹھیک ہے گاڑی کڑی کر جب یہ گاڑی کھڑی کی اب یہ اتر کر اس دکان پر جا رہا ہے اسے کوئی چیز لینی ہے اتنے میں یہ دوسرا گاڑی والا آیا اور اس نے آ کر یہاں گاڑی کر کے پیچھے نا بچوں گا اب یہ اترا ٹھیک ہے یہ اتر کر گئے لینے کے لیے وہ آگے بڑھ گئے میں وہ صاحب آ گئے جس کی یہ گاڑی تھی سمجھ گیا اب یہ جو صاحب آئے نا اب یہ دیکھ رہے گئے یہ کیا ہوگا یار اب یہ صاحب اس کو کہہ رہے بھائی جان آپ ایسا پہلے تھوڑی دیر کو جواب بھی نہیں دے گا نا وہ ٹرکٹر ٹکٹر دروازہ بجاٮٔے آٹے کا ڈبا بجا دے بھائی کس کی گاڑی ہے اس کو دو منٹ تک جواب ہی نہیں دینا دو منٹ نکال دے گا وہ کس کی گاڑی ہے کس کی گاڑی ہے جواب ہی نہیں دے گا تھوڑی دیر کے بعد آیا ہوئی یار میری گاڑی ہے اس کی پانچ منٹ بولے لے گا تین منٹ پہلے نکل گئی پھر آ کر بولے گا ارے سوری سر یار یہ کر کے چلا ہو اگلا موبائل دیکھتا رہ جائے گا یار پانچ हुई एक دس منٹ کی ہوئی ایک سوری دس منٹ کی ہوئی نہیں ہوئی سات منٹ یار اتنی مہنگی کو سوری تھوڑی ہوتی ہے سوری تو سستی ہونی چاہیے اچھا یہ بائک والوں پر بھی کلام کرے نا بائکوں کی جو پارکنگ ہوتی ہے نا یہ بھی مطلب نہیں نہیں جس کی جہاں مرضی گاڑی کھڑی کرتا ہے چائے کا ڈھابا روڈ پہ بنا ہوا ہے میں تو باتوں کا بھی نرس ہی نا کہ کبھی کبھی مجھے نکلنے کا کہیں آنے جانے کا موقع ملتا ہے یا فیدان مدین آئے یا کہیں اور نکلے ہیں کوئی بجلی سے گھوم کر آنا کوئی کچھ بھی کہیں بھی آنے جانے کا موقع ملتا ہے بھائی جان یہ تو چائے کا یہاں ہوٹل بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور چائے کے ہوٹل کے اخبار اتنی ساری تو وہ خالی بیٹھنے کی پارکنگ ہے یہ سیٹی پارکنگ ہے ٹھیک ہے نا لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ٹائم پاس کرنا ہے نا ٹائم پاس کرنا ہے اس میں بھی آئے یہ آئے وہ آئے ایسا مطلب کہ یہ نو پارکنگ میں فوٹو دکھا رہے ہیں ہمارے के جو ہمارے لوگ مطلب یہ نہیں ڈرتا ہے بس موٹر سائیکل کے پیچھے لکھ دو نا کسی کے بعد سے نہیں ڈرتا کچھ کرنا ہے تو کرنا کرنا کچھ بھی نہیں اسے کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے گاڑی کے پیچھے پل والے وہ بھی سودا مدد نہیں ہے اس کا پتہ دھیان ہی لگی ہے بس قسمتی یہ بھی رشوت लेने में पीछे نہیں ہٹتے وہ رشوت دینے میں پیچھے نہیں ہٹتا چیز ہے جو اس کے پیچھے جو آپ کو بیسک جو میں لانا چاہ رہا تھا یہ ساری وہ سنجیدہ اور خوش طبعی ساری گفتگو کرنے کے بعد میں جو بیسک لانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ماشاء اللہ میرے لنت کی زیارت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مدری مذاکرے کی تیاری ہو رہی ہے الحمد للہ کچھ ہی لمحوں کے بعد سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا علی الحبیب صلی صل اللہ, اللہ علی محمد یعنی کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے یہ مینٹیلیٹی اگر ہماری یہ سوچ بن جائے نا تو کیا ہمارے گھروں میں کیا ہمارے محلوں میں کیا مارکیٹ میں پارکنگ میں مطلب دکاندار اٹھا اٹھا کر مال باہر رکھ دیتے ہیں بلڈنگ بنتی ہے تو بجری باہر رکھ دیتے ہیں سیریا باہر رکھ دیتے ہیں لوہا اتنا سارا اور بہت سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے پھر جن کو اس طرح قانون کی حفاظت کرنی چاہیے لوگوں کو تکالی سے بچانے کی جن کی ذمہ داری ہے وہ اس میں مطلب کہ وہ مطلب کہ دیکھی اندے یا پھر رشوتوں کا لین دین اس طرح کا کر کے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے میری تو یہی مدنی التیجہ ہے جو اس وقت ہم نے منظر دیکھا جو پارکنگ کر دیتے ہیں غیر, غیر, غیر قانونی پارکنگ بھی کرتے ہیں لوگوں کو تکلیفیں پہ پہنچا رہے ہوتے ہیں تو میری سب سے مدنی التجا ہے مہربانی کریں دوسروں کی تکلیف کا احساس کریں کہیں آگ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی اس کی بلا اجازت شرعی دل آزاری ہو گئی تو آپ تکلیف میں بھی آ سکتے ہیں دنیا اور آخرت میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے میں نے کہا نا بچپن سے ہی بچوں کی بھی تربیت ہو کہ ہمارے ابو غلط پارکنگ نہیں کرتے تو یہ شروع سے ہی تربیت ہوگی نا تو آگے جا کر انشاءاللہ ہماری نسلوں میں یہ تمیز اور یہ طور طریقہ آئے گا. باقی دنیا میں کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہے اس طرح آنکھ بنتے کہ کوئی نہیں ڈرتے بھائی پارکنگ نہیں کرتے ابھی نے سنت کو بھی تجارہ ہوا ہوگا باپا غلط پارکنگ کہیں دنیا میں آپ اس طرح دیکھتے پارکنگ کرتے ہوئے کیسا ڈرتے ہیں لوگ خوف آتا ہے ڈرتے مطلب یہ جائیں گے اور کچھ نہ کچھ پیچھے آئیں گے تو پرچی لگی ہوئی ہوگی بہت لگتا ہے دنیا میں ہے <تصح> نا <م. م. تصح> اب وہ بھی وہاں سے ملک میں نے ایک ملک میں دیکھا ہے ایک ملک میں ایسا دیکھا ہے میں کہ وہاں ہمت نہیں کرتے مطلب اگر غلط پارکنگ کر دی تو پولیس والا کچھ بولے گا نہیں بلکہ سلام کرے گا اور وہ چٹھی کاٹ کے لگا دے گا اب وہ کوئی اس میں کبھی کسی کو اپیل کرتے دیکھا نہیں ہے میں نے اتنی ہمت ہی نہیں کسی کی اب پیمنٹ کرنا ہے ان کو جو بھی جرمانہ لکھا ہے وہ دینا پڑے گا اس لیے غلط پارکنگ نہیں کرتے لوگ کہ پیسے لگیں گے طبیعت بھی تو بن جائے گی پاپا پھر پریکٹس ہو جاتی ہے وہی طبقہ جب یہاں آتا ہے تو تھوڑے عرصے تک وہ پارکنگ رہا ہوتا ہوگا کہ یار کوئی پارکی مل جائے لیکن جب دیکھے گا کہ یہاں تو مطلب کہ سب بن ٹو ہی رہا ہے وہ بھی پھر کڑی کر کے جاتا ہوگا پھر جب واپس اپنے ملک جاتا ہوگا تو پھر دو چار دفعہ پھر دوبارہ میں پرچی لگتی ہوگی تب لگتا ہے اس کے ٹھکانے پر آتی ہوگی کہ یار میں دوبارہ وہیں آ ہوں ایسا ہوتا ہوگا واللہ اللہ عالم تو تربیت کی ہم بات کر رہے تھے کہ تربیت اگر ہونا شروع سے ہی تو امید ہے کہ بہتری آ جائے گی سلح حبیب صلی اللہ ہوتا محمد اب ان شاء اللہ میر نیتیں کریں گے پھر آمد کا سلسلہ ہوگا تو اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں یہ کل بھی میں نے یہ عرض کی تھی کہ تربیت کا سلسلہ جاری رکھیں بچوں کو سکھائیں سمجھائیں بڑے طرح ذہن بنا کال آئی ہے کوئی لبائک لبائک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی اتنی برکتیں اتنی رحمتیں ہیں کہ میرے پاس I have no words کہ میں کن الفاظوں میں عمران بھائی فیرا جتین پیش کروں آج آپ کے پروگرام میرے رب کے کلام میں جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم جو سنایا کہ صحابی سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ تو اس کا جو آخر میں جو نبی پاک نے ارشاد فرمایا محبوب کا کلام ہے کسی دوسرے سے سنوں گا یقین کریں آج میری ابھی تک وہ, وہ کیفیت جو ہے وہ مجھے ایسے جھما رہی ہے کہ میں اب کیسے ایکسپلین کروں اللہ تبارک و تعالی علم دین سمجھنے قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو دعوت اسلامی کی کوششیں ہیں دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان میں مزید برکت عصمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے اور پہرے ارے میٹھے میٹھے مرشید کو جو باغی مدینہ کے پھول ہیں بلبلے روزے رسول ہیں مرشیدار باہو لکھ اکھڑا احداہو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے وہ ہیں تو ہم ہیں ان کی وجہ سے ان کی نسبتوں سے آج عزتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے نسبت سلامت رکھے عزت سلامت رکھے دعاؤں کی درخواست ہے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ حصلہ کا بہت بہت شکریہ ہمارا جو مغرب کے پاس اِس لائح میرے رب کا کلام اس میں ایک روایت اس طرح کی بیان کی تھی اللہ مجھے بھی با ذوق با شوق طبیعتوں کا مالک بنائے آمین صلوب آمین صلوب علی صلوب صلوب اللہ علیہ تو یہ دو تین چیزیں جو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا کنکلوژ سمرائز کر دو پہلا ہم نے آپ کو دکھایا تھا کنڈے لگانے کا اور ہم نے ارض کی تھی کہ خود کی اور اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ بجلی چوری کی بجلی سے ہمیں بچنا ہے نمبر ایک دوسرا کچرا کوڑا وغیرہ یہ کوڑا دان میں پھینکنا ہے یہ گھر میں تربیت کریں گھر میں آپ کرتے ہوں گے بچہ جب پھینکتا ہو تو بیٹا اٹھا کر اس کو ڈبے میں ڈالو بیٹا اس کو اٹھا کر ڈبے میں ڈالو بچے سے اٹھوائیں بعد اوقات بچہ پھینک کر چلا جاتا ہے آپ اٹھاتے ہیں آپ نہ اٹھائیے یہ میں مشورہ دے رہا ہوں. ڈانٹے نہیں نارملی بات کریں بیٹا اس کو اٹھا کر وہ میں کچن میں یا در یا در جو ہم نے ڈسٹبن رکھی ہے بیٹا ڈسٹ بن میں جا کر ڈالو وہ کوڑے کا جو ڈبہ رکھا بیٹا اس میں دال, جا کے ڈالو اس طرح بچے کی تربیت ہوگی اور اس کو پتا چلے گا کہ کچرا کچرا دان میں کوڑا دان میں پھینکا جاتا ہے ڈسٹ بین میں پھینکا جاتا ہے تربیت ہوگی اسی طرح پارکنگ یا سڑک پر جائیں تو سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے اپنے بچوں کی لوگ تربیت کریں نہیں بیٹا ایسا نہیں کرو لوگوں کو تکلیف ہوگی تکلیف ہوگی لوگوں کو تکلیف ہوگی لوگوں کو تکلیف ہوگی تکلیف ہوگی آپ طبیعت بنائیں کہ ہم نے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی یہ ہمارے دین کی ہمارے اسلام کی اتنی بنیادی بات ہے عضائے مسلم سے بچنا لوگوں کو تکلیف سے بچ, بچانا یہ ہمارے دین کی بڑی خوبصورت تعلیم ہے جو بدقسمتی کے ساتھ ہم اس کو بھولتے چلے جا رہے ہیں اس کو اپنا لیں اور لوگوں کو تکلیف نہ دیں نہ زبان چھت دیں یعنی یہ ہمارا دین ہے جو کہتا ہے کہ کسی کو تیز نظر سے نہ دیکھو گے اس کو تکلیف ہوگی اللہ، اللہ اب بتائیے اتنا پیارا اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانی صلی حبی اب جیسے کہ چلے اسی زمن میں میں آپ کو ایک احتیاط ارض کر دیتا ہوں آج کی احتیاطی تدبیر پھر انشاءاللہ شاء اللہ ہمارے اسلام پہ تیاری رکھیں جو موتقفین تا کے تاثرات آئے تھے کل بھی وہ بھی چلانے امیر ہے سنیں جب صوفے پہ جلوہ فرما ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہمیں تاثرات چلانے اس کی بھی تیاری رکھیے گا احتیاط میں یہ ارض کروں گا کہ جیسے گاڑی کی بات چلی نا تو اپنی جب بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں اسپیشلی ہمارے ڈرائیونگ سیٹ کا رجحان زیادہ ہے تو جو سیٹ بیلڈ ہے سیٹ بیلٹ آزمی طور پر لے لیا کریں میں بھی کوشش کرتا ہوں عادت بنانے کی ایک تو بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ نہ کریں اور پھر جب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اور میرے نے سنت میرے ساتھ بات ہوگا پیسنجر سیٹ پر ہوتے ہیں آپ سیٹ بیلٹ لے لیتے ہیں پھر کبھی کبھار مطلب یہ کہ سیٹ بیلٹ لگانے کی عادت میں نے بھی اپنی ڈالنے کی کوشش رکھی ہے تو سیٹ بیلٹ استعمال کریں اور اس کے علاوہ جب بھی گاڑی پہ بیٹھے ایک اور میں آپ کو احتیاط طرف کر رہا ہوں کہ جو اے سی شروع کرتے ہیں نا ڈائریکٹ اے سی شروع نہ کرے پہلے شیشے اتاریں شیشے اتاریں کیونکہ اے سی جب آپ کھولتے ہیں نا تو شروع میں ایک ہلکی سی ہوا آتی ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا بعدوں کا کچھ کچرا بھی اڑتا ہوا آپ کو بلور سے پنکھے سے آپ کو نظر آئے گا اس میں بہت ساری چیزیں مزید صحت ہوتی ہیں گاڑی میں بعدوں کا گیس بھری بھی ہوتی ہے پھر اس میں جو سگریٹ کے آدھی ہوتے ہیں یا بعدوں کا لائٹر جلاتے ہیں, تو کسی ایک گاڑی میں اس طرح جلنے کے واقعات بھی ہیں تو جب بھی گاڑی میں بیٹھیں تھوڑی دیر شیشے اتار دیں شیشے اتار دیں تاکہ جو اندر میں جو گرمی کی ہے جو بھی ایک, ایک گیس یا ہوا بھری ہوئی ہے یا جو بھی ہے وہ باہر نکل جائے اس کے بعد پھر اسی شیشے کھلے ہوئے میں بھی آپ اے سی کا بٹن آن کریں جو آپ کی گاڑی کے اندر چلاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اس کو روٹین پہ لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کسی بڑے حادثے سے یا کسی بڑے نقصان سے بچ جائیں گے صلو علی علی الحبیب اللہ تعالی حبیب اب مستقفین کے اگر تاثرات تیار ہوں تو مجھے بتا دیں تیار ہیں تو وہ چلائے جائیں آج ہماری مجلس مدنی انعامات مدنی مذاکرے میں آج خاص کر مدنی انعامات کی مجلس کی شرکت ہے اور اس وقت اوبی وین کے ذریعے برنالہ کشمیر محمود کابینہ کے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل الحمدللہ للہ پہلے بھی ان کے مناظر ہم نے دیکھے تھے کہیں اور سے بھی اگر ہیں اسلامی بھائی تو وہ بھی ہمیں ان کی بھی زیارت ہو جائے آج مدنی انامات کی خاصوں پر مجلس ہے تو مدنی انعامات کی جو اپلیکیشن تیار ہوئی ہے ہماری آج ماشاءاللہ یہ برنالہ کشمیر اور عمر کوٹ بابو الاسلام سین پاک ویسی کابینہ کے ماشاء اللہ عشقہ نے رسول مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے آمین اور نیت کریں کہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شامل رہیں گے انشاءاللہ تو پہلے دیکھتے ہیں ہمارے متقفین کے جو جذبات یا تأثرات ہیں آئیے پہلے اس کو اس کے مناظر دیکھتے ہیں فائدانے رمضان فائدانے رمضان فائدانے رمضان ایسی خاص بات ہے میں پندرہ سال کی عمر سے ہیروئن کا نشا کر رہا تھا میرے وہ دو دن ہو گئے میں نے نشہ کو آج تک نہیں لگایا ماشاءاللہ اللہ نماز پڑھ رہا ہوں ترابی پڑھ رہا ہوں روزہ رکھ رہا ہوں پہلی مرتبہ آئے ہوں مگر آ کے ماحول دیکھ کے یہ دل چاہ رہا ہے کہ کم سے کم تین دنوں گزار ہوں رحمیہ خان سے بلانگ کرتا ہوں رحیمیا خان تھرٹی ڈیز کے لیے آؤں تقاف کے لیے تو ابھی ریسنٹلی گریجویٹ ہوں تو لیکن ایک چیز خالی خالی تھی کہ دنیا میں تو اتنا انجینئرنگ کر لی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے زیرو ہے تو یہاں آ کے کچھ دین کا بھی سیکھنا چاہتے ہیں میں یونیورسٹی پڑھتا ہوں تو یونیورسٹی کے اندر بہت ایسا ماحول ہے لیکن وہاں کی ماحول کو میں باپا کی وجہ سے کیونکہ باپا نے اتنی ترغیب دلائی ہے اتنے کفلے مدینہ اور طرح طرح کی چیزوں کا بارے میں بتایا ہے تو میں وہاں کے ماحول کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں آج میرے یہاں پہ سیکنڈ ڈے ہے کہ میں یہاں پہ ماشاءاللہ ایسی چیزیں سیکھا ہوں جن کا مجھے نام تک بھی نہیں پتا تھا میں نے یہاں آ کے یہ دیکھا ہے کہ بغیر سنتا تھا کہ لوگ ایک ہیں یہاں میں نے آگے دیکھا سندھی ہو پنجابی سب ماشاء اللہ ایک ایک ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں باہر کی لائف تو بس آپ اس کو تو کچھ پوچھیں ہی مت وہ تو ایسے کہ سمجھو کہ کسی کو پل کی فرصت نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے مگر یہاں کے سکون ہے پہلی مت سے یہاں بادقاف کرنے کے لیے آیا ہوں سنا تھا کہ جو کوئی تیس دن کا احتکاف کر لیتا ہے کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ وہ پورا سال پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے دن کے کرے گا ملے گا یہاں پر یہاں بہت جانے کی ہے مدنی مذاکرہ ہو گیا سلاۃ الدسوی ہو گئی سلاۃ الین ہو گئی اشراق چارج ہو گئی تیس دن کے لیے کی, کی نیت سے آیا ہوں فرسٹ ٹائم آیا ہوں اور ماشاء اللہ میں کچھ سیکھنے آیا ہوں کیونکہ دنیا میں بہت کچھ نہیں ہے جو یہاں ہے میں سور سے آیا ہوں ہر چیز سیکھنے کا جذبہ ہے کہ جو بھی سکھ ہیں وہی وہ سیکھ لینا ہے مدنی مذاکرہ بہت زیادہ پسند بساد... اس وجہ سے کہ اس میں بہت ساری بیسک چیزیں جو ہیں انسان پریکٹیکل لائف میں جس میں انٹچ رہتا ہے نا وہ سیکھنے کو ملتی ہیں پاپا نے تو اپنے نظر کرم سے اپنی اداؤں سے اپنے کردار سے اپنے رہن سے اپنے ذہن سے وہ ہمیں کچھ سکھایا ہے جو ہمارے اپنے ماں باپ بھی ہمیں نہ سکھا سکے گھر میں بیٹھ کے یا مثلا عام مسجد میں اطکاف بیٹھنے سے نا مثلاً وہ چیزیں آپ کو سیکھنے کو نہیں ملتی جو یہاں مثلا ایک گیدرنگ کے ساتھ ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ مثلا یہ ٹائم ہے اس میں آپ قرآن پاک سیکھیں گے بات سنتے, سنتے وغیرہ سیکھیں گے جو جس میں ڈیلی لائف میں ہمیں پتا ہی نہیں ہے سنتوں کا کہ پانی کس طرح پینا ہے اسلام کس طرح کرنا ہے اٹھنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے میں یہاں سے نیک انسان بن کے جانا چاہتا ہوں اپنے علاقے کے اندر درد دینا چاہتا ہوں اور کبھی زندگی میں نشہ نہ کرنا کی توبہ کرنا چاہتا ہوں تقریباً پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں صاوت اسلامی کے تحت جو ہوتا ہے یقیناً ایک نور پر کیف کہہ سکتے ہیں اس کو پھل کے کہہ سکتے ہیں کہ روحانیت کا ایک سمندر سمندر کے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کو وہ چیز پائی جاتی ہے میرا خلی جو ابھی تاثرات تھے یہ کہہ رہے کہ ہمیں ابھی دو دن ہوئے ہیں تو یہ تاثرات اس وقت کے لیے ہوئے ہیں جب ہمارے متقفین کو ابھی تو دو ہی روز گزرے تھے کہ ان کی یہ کیفیت ہے اب ان شاء ان کے اسی طرح کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اور جذبات آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ کو دعوت جاری ہے آپ بھی آئیے عالمی مدی مکر فیضان مدینہ میں اپنا اتقاف کی نیت سے آ جائیں اپنا وقت یہی گزاری اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ اللہ اسی سے زیادہ مقامات پر ہمارا اتقاف اور ہے پورے ماہ وہاں پر شرکت بھی کی جا سکتی ہے آج اسپیشلی طور پر مدنی انعامات کی مجلس کا ہمارا آج شعبہ شامل ہوگا مدنی مذاکرے میں اور ہمارے آئی ٹی کے مدرس نے مدنی انعامات کے لیے اپنی اپلیکیشن تیار کی ہے موبائل میں جو اپلیکیشن کا ایک دور ہے تو اس کے ذریعے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے وہ ایپلیکیشن کس طرح استعمال کی جا سکتی ہے موبائل فون کے ذریعے فکر مدینہ کرنا چاہیں کس طرح کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں مدنی انعامات اپلیکیشن آپ کے لیے ایک خوشخبری اللہ کے فضل و احسان سے دعوت اسلامی آپ کے لیے نیکیوں کے مواقع بڑھانے اور گناہوں سے دور لے جانے میں کوشش ہیں حدیث میں ہے گھڑی بھر آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے اب آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے ان عظیم عبادتوں اور عظیم فضیلتوں کو پا سکتے ہیں جی ہاں دعوت اسلامی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ پیش کر رہا ہے مدنی انعامات اپلیکیشن آئیے اس ایپلیکیشن کو جانتے ہیں سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرنے کے لیے سائن اپ کیجیے رجسٹریشن فارم میں اپنا نام یوزر نیم پاسورڈ ای میل ایڈریس درج کیجیے لینگویج سلیکٹ کیجیے آپ اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہن ہیں یا طالب علم ہیں۔ اپنے مطابق مدنی انعامات سلیکٹ کیجیے فون نمبر کنٹری سٹی درج کیجیے تنظیمی ذمہ دار ہیں یا نہیں یس اور نو نہیں ہیں تو بن جائیے اگر ہے تو شوبھا سلیکٹ کیجیے کس سطح پہ ذمہ داری ہے سلیکٹ کیجیے اور پھر رجسٹر نیو اکاؤنٹ آپ کامیابی کے ساتھ رجسٹر ہو چکے ہیں ویلکم ٹو مدنی انعامات اپلیکیشن اپنی یوزر نیم اور پاس ورڈ کے ساتھ لاگ ان کیجیے اس ایپلیکیشن میں آپ کے لیے ہے نوٹس اس میں آپ پائیں گے مدنی انعامات کا رسالہ مدنی انعامات کا رسالہ پور کرنے کی نیتیں قلع مدینہ لگانے کی نیتیں رضائے رب الام کے کام مدنی انعامات کا تعارف وضاحتیں اور بارہ روزہ مدنی انعامات کورس کے مدنی پھول ڈیلی یہاں آپ پائیں گے روزانہ کے مدنی انعامات جیسے کہ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی نیز کم از کم دو کو اس کی ترغیب دلائی اور جیسے پانچوں نمازیں پڑھنے والا مدنی انعام نیک نیکمال کرتے جائیے اور کامیابی کی صورت میں چیک لگاتے جائیے ویکلی اس میں آپ پائیں گے ہفتہ وار مدنی انعامات یعنی وہ نیکمال جو ہفتے میں ایک بار کرنے ہیں جیسے اجتماع میں اول تا آخر شرکت والا مدنی انعام کامیابی کی صورت میں چیک لگاتے جائیے منتھلی یہاں ماہانہ مدنی انعامات کو ذکر کیا گیا ہے مدنی انعام کا رسالہ جمع کروانے والا مدنی انعام وغیرہ کامیابی کی صورت میں چیک لگاتے جائیے ایئرلی جہاں وہ مدنی انعامات ہیں جو سال میں ایک بار کرنے ہیں جیسے امیر اہل سنت کے جو جو رسائل آپ کو معلوم ہیں ان کو پڑھنے والا مدنی انعام کامیابی کی صورت میں چیک لگاتے جائیے قفل مدینہ سبحان اللہ قفل مدینہ کی برکتیں لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیے یہاں ہوگی آپ کی قفل مدینہ کار کر دے گی یعنی اپنی زبان اور دیگر اعضا کو گناہوں سے بچا کر اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کے بارے میں پوچھ گچھ سبمٹ یہاں غذا الہی کے لیے کیے گئے کاموں کی اختتامی کارکردگی لی جائے گی اس فارم کو فل کر کے اپنی مدنی انعامات کارکردگی سبمٹ کروا دیجیے پابندی سے فکر مدینہ کی نیت فرما لیجیے انشاءاللہ عزوجل اللہ کچھ ہی عرصے میں آپ اپنے عمل اور روحانیت میں غیر معمولی اضافہ دیکھیں گے آپ کی آسانی کے لیے اس اپلیکیشن میں ڈیٹ چینج کرنے کا آپشن بھی موجود ہے ساتھ ساتھ آپ اپنی پروفائل بھی بنا سکتے ہیں لینگویج کو بھی اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ بات چونکہ واضح ہے کہ کسی بھی کام کو پابندی سے کرنے کے لیے شیڈیول بنانا بہت اہم ہوتا ہے تو لیجیے مدنی انعامات اپلیکیشن میں آپ کے لیے ایک ریمائنڈر بھی موجود ہے جس میں فکر مدینہ کا ٹائم شیڈیول سیٹ کر کے آپ اس اہم کام کو بھولنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں مدنی انعامات اللہ عز و جل ہم سب کو پابندی سے فکر مدینہ کی توفیق عطا فرمائے آمین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاء اللہ چلے سوال جواب کے سلسلے کی ہیں